معمولات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازی فجر ادا فرما لیتے تو مدینہ طیبہ کی لونڈی غلام آپ کے خدمت اقدس میں پانی کے برتن لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنا دستے مبارک ڈبو دیتے تاکہ وہ پانی برکت والا ہو جائے صحیح مسلم پھر آپ سے آبائی کرام کی طرح متوجہ ہو کر دریافت فرماتے کہ کی کیا کسی نے کو خواب دیکھا ہے اگر کو خواب بیان کرتا تو اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں بخاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دریافت فرماتے کہ کیا کوئی بیمار ہے جس کی عیادت کی جائے یا کوئی جنازہ ہے جس کی نماز ادا کی جائے اگر ایسا ہوتا تو ان امور کو ادا فرماتے جب اپنے صحابہ سے ملتے تو سلام پہل فرماتے اور گرم جوشی سے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ فرماتے جب تک دوسرا شخص خود ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہ چھڑاتے بخاری و مسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا آپ پیدل چلنے کو پسند فرماتے اور آپ نے گھوڑے دراز گوش اور اونٹنی پر بھی سواری فرمائی ہے وسائل الوصول میں ہے کہ جب آپ پیدل چلتے تو عموماً کوئی چھڑی یا اسا لے کر چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صفائی کا بھی بے حد اہتمام فرماتے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے آپ لباس پر جسم کی صفائی مسواک کے ذریعے منہ اور دانتوں کی صفائی اور الجھے ہوئے بالوں کی صورت میں کنگھی کرنے کی ترغیب دیتے تھے آپ تمام کاموں میں آسانی کو اختیار فرماتے جب کوئی نیک کام شروع فرماتے تو اسے ہمیشہ کیا کرتے آپ حاجت مندوں کی ضرورت پوری فرماتے اور مسرد احمد میں ہے جب کوئی آپ کے خدمت میں مستحقین کے لیے مال لاتا تو آپ کو اس کے لیے رحمت کی دعا فرماتے آپ کسی سائل کو انکار نہ فرماتے اگر دینے کی کچھ نہ ہوتا تو نرمی سے فرماتے کہ فلاں وقت لے جانا کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ اقدس اس سے پھیر لیتے لیکن زبان سے کچھ نہ فرماتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی فرما لیتے جب کوئی آپ کے پاس آتا جس کا نام آپ کو پسند نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل فرما دیتے جب کوئی آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ اسے خوش دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے دستے اقدس میں لے لیتے تاکہ انسیت و محبت ہو جائے طبقات ابن صاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی اپنا چہرہ انور کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست فرماتے ترمسی جب آپ کو چھینک آتی تو الحمد فرماتے جب کسی کو چھینک آتی تو وہ الحمد کہتا تو آپ یرحمک اللہ فرماتے وہ و مسلم آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کی اطلاع کے لیے فرماتے السلام علیکم ابو داؤد آپ آب شادی گرامی ہے کہ کسی شخص کو حلال نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھے تیر مسیح آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں بخاری اور منہ پر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے کیونکہ شیطان منھ میں گس جاتا ہے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ اللہ کا مین من و والخبائث اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں اے اللہ میں خبیص جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بخاری و ترمسی آپ جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے و فران کا الحمد للہ بآ فانی الہی تیری بخشش چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی اور مجھے آرام عطا فرمایا درمزی و ابن ماجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے اور دائیں ہاتھ سے اس سنجا کرنے سے منع فرمایا مسلم آپ جب تک زمین کے قریب نہ ہوتے اپنا کپڑا نہ ہٹاتے ترمسی آپ نے برہنہ حالت میں باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے ابو داود آپ جب حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانا یا سونا چاہتے تو وضو فرما لیتے بخاری آپ بلا عزر شرعی حالت جنابت میں رہنے کو سخت برا جانتے آپ کا ارشاد ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویر کتا یا ناپاک شخص جنبی ہو ابو داؤت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جھوٹ تھا اگر کسی کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا اس نے تھوڑی سی بھی غلط بیانی کی ہے تو آپ ناراض ہوتے اور اس سے اس وقت تک گفتگو نہ فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی چیز سے نیک فال تو لے لیتے مگر بری فال نہیں لیتے تھے وسائل الرسول شمائل الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اور امت کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ انور چاند کی طرح چمکتا جب ناراض ہوتے تو ناراضگی کے آثار چہرۂ عقدس سے ظاہر ہو جاتے جب آپ کو زیادہ جلال آتا تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو زیادہ چھوتے اور جب آپ کو کوئی خوشی کی بات معلوم ہوتی آپ سجدہ شکر ادا فرماتے جب بارش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے مبارک سروں پر سے کپڑے ہٹا دیتے اور بارش کے قطروں کو سروں پر آنے دیتے آپ فرماتے یہ بارش تازہ تازہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی اور بڑی برکت والی ہے احوال بمصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آہستہ آواز سے تلاوت فرماتے کبھی بلند آواز سے اور آپ الفاظ ٹھہر ٹھہر کر یعنی صاف صاف تلاوت فرماتے تھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے تلاوت فرماتے کہ حجرائے مبارک سے باہر سہل میں آواز سنی جا سکتی تھی البتہ ازوار متحرات کے حجروں سے آگے آپ کی آواز کی تلاوت نہیں جاتی تھی مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات دن سے کم وقت میں قرآن کریم کبھی ختم نہیں فرماتے تھے اور جب قرآن پاک ختم فرماتے تو کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے الفا آپ جب قرآن پاک ختم فرماتے تو تمام اہل و عیال کو جمع کر کے دعا فرماتے اور ختم قرآن کے وقت قرآن حکیم کی ابتدائی پانچ آیات بھی تلاوت فرماتے وسائل الوصول حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت ادا فرمانے کے بعد ازوار متحرات کے ہجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کا اہتمام فرماتے اور گھر کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے بخاری آپ دوپہر کو کیلولہ فرماتے نماز عصر کے بعد سب ازوار متحرات کے حجروں میں تھوڑی دیر تشریف فرما ہوتے اور ان سے گفتگو فرماتے پھر جس کی باری ہوتی وہیں تمام ازوار متحرات جمع ہو جاتی اور آپ ان سے بات چیت فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو ناپسند فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد رات کے ابتدائی وقت میں استراحت فرماتے پھر نصف شب کے بعد نماز کے لیے قیام فرماتے اور تہجد ادا فرماتے پھر شب کے آخر میں وطر پڑتے اس کے بعد بستر پر تشریف لے آتے اگر رغبت ہوتی تو زوجہ مطالعہ کے پاس جاتے پھر صبح کی اذان کے فورن بعد اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے شمائل تر سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور بعض روایات کے مطابق جمعرات کے دن اپنی مباری کے مونچھیں اور ناخن عقدس تراشتے تھے آپ ناخن مباری کاٹنے کی ابتدا دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے فرماتے اور پھر دائیں کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک ناخن تراشتے اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشتے عام اس اور کنگھی کبھی جدا نہ فرماتے اور سر اقدس میں جب تیل لگاتے تو داڑھی مبارک میں کنگھی فرماتے اور اپنا جمال بے مثال آئینہ میں ملاحظہ فرماتے اور دعا فرماتے اے اللہ جیسے تو نے مجھے حسین تخلیق فرمایا ہے ایسے میرے اخلاق اچھے بنا دیں مداری جن نبوفہ آپ <تصفح> کسی تاریخ گھر میں اس وقت تک تشریف فرما نہ ہوتے جب تک اس میں چراغ وغیرہ نہ جلا دیا گیا ہو آپ سبزہ اور بہتا ہوا پانی دیکھنا پسند فرماتے تھے آپ سفر میں ہمیشہ سرمادانی مسواک اور کنگھی ساتھ رکھا کرتے آپ جب تیل لگاتے تو بائیں ہتھیلی پر تیل نکالتے اور پہلے بوؤں پر لگاتے پھر آنکھوں پر اور اس کے بعد سر میں لگاتے بخاری میں مسلم کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے کی نفی مذکور ہے جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک مباری کو زعفران سے خضاب کیا ہے امام نبوی کہتے ہیں عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے خضاب لگانا ثابت ہے مگر ایسا بہت کم ہوا ہے کیونکہ آپ کی عادت میں مبارکہ خضاب نہ ہی لگانے کی ہے وسائل الوصول اخلاف اور شفافی کے نزیک سیاہ خضاب حرام ہے احناب اور شبافی کے نزدیک سیاہ حذاب حرام ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے شمائل ترمسی ام المؤمنین عائشات الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کی نماز تہجد نہیں چھوڑتے تھے اگر طبیعت ناساز ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے آپ اشراق کی دو رکتیں بھی کبھی ترک نہ فرماتے تھے وسائل الوصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر الہی فرماتے تھے بخاری و مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت مختصر نماز پڑھاتے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل نماز ادا فرماتے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ کو جب کوئی رنج پیش آتا تو آپ نماز ادا فرماتے نقل نمازیں گھر میں ادا کرنا آپ کو محبوب تھا آپ ہر نماز کے بعد تین بار استغفار پڑھ کر پھر دعا فرماتے آپ ماہ رمضان میں اس کثرت سے عبادت فرماتے کہ چہرہ اقدس کا رنگ بدل جاتا آخری اشرے کی تمام راتیں جاگتے اور اتکاف بھی فرماتے مسائل الوصول اگر آپ کے اصحاب میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ہر تیسرے روز اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی تلقین فرماتے کیونکہ اس سے باہمی ربط اور محبت پیدا ہوتی ہے آپ تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بہتر بدلہ عنایت فرماتے آپ کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں ان تکیا خوشبو اور دودھ جب دی جائیں تو انہیں لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے ترمسی جب کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ہوتا جسے دعوت نہ دی گئی ہوتی آپ میزبان سے فرماتے یہ شخص میرے ساتھ آ گیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو یہ کھانے میں شریک ہو ورنہ واپس چلا جائے آپ تنہا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے آپ کو وہ دفتر خان زیادہ پسند تھا جس پر بہت سے لوگ مل کر کھانا کھائیں آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تو اس کی حد توازن فرماتے بار بار کھانے کو پوچھتے اور جب کھانا پیش فرماتے تو سرار کے ساتھ کھلاتے وسائل الوصول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جنگل کی طرف نکل جاتے کئی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے وہاں آپ اور آپ کے اصحاب کھاتے پیتے بھی اور لکڑیاں بھی جمع کرتے وسائل الوصول آپ اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعر کافروں کو تیر سے بھی زیادہ تیز لگتے ہیں ترمسی آپ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر بچھاتے جس پر بیٹھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مکاملات بیان فرماتے بخاری حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں سو سے زائد مرتبہ بیٹھا آپ کے سامنے صحابہ کرام شعر پڑھتے زمانے جاہلیت کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے آپ خاموش رہتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرا دیتے شمائل ترمسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور ناجائز باتوں کے علاوہ کسی بات پر اپنے حساب کو نہیں جھڑکتے تھے کوئی صحابی تین روز تک مجلس میں نہ آتا تو لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت سرواتے اور ازر معلوم ہونے پر اس کے لیے دعا فرماتے وسائل الرسول حضرت امام حسین ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں حضرت ہند ب نبی حالیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت متفکر رہتے تھے اور آپ کو آرام و سکوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے کلام کی ابتدا اور انتہا میں زیادہ وضاحت فرماتے جامع کلمات کے ساتھ مفصل کلام فرماتے لیکن نہ کوئی لفظ ضرورت سے زائد ہوتا اور نہ کوئی کم آپ نہ تو سخت طبیعت تھے نہ دوسروں کو حقیر سمجھنے والے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر فرماتے اگرچہ تھوڑی ہی ہو اور کسی نعمت کو برا نہیں سمجھتے تھے کھانے پینے کی چیزوں کی نہ تو برائی کرتے نہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کے مال و مطاح کی وجہ سے غزبناک نہیں ہوتے تھے البتہ جب کہیں حق بات سے تجاوز کیا جاتا تو آپ کا غصہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا تھا جب تک آپ اس کا انتقام نہ لے لیتے آپ اپنی ذات کے لیے نہ ناراض ہوتے نہ انتقام لیتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے اور جب تعجب فرماتے تو ہاتھ مبارک کو اوپر نیچے کرتے جب گفتگو فرماتے تو دایاں ہتھیلی بائیاں ہاتھ کے انگوٹھے کے پیٹ پر مارتے جب آپ ناراض ہوتے تو چہرہ انور کو پھیر لیتے اور کنارہ کش ہو جاتے جب خوش ہوتے تو نگاہیں جھکا لیتے آپ کی ہنسی عموماً مسکراہٹ ہی ہوتی تھی اور آپ کے اولوں کی طرح سفید و چمکدار دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے شمائل تین ایک اور روایت میں آپ کا ارشاد ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے چار اسباب تھے ابل اندازہ دون، تفکر سوم حلم، چہارم احتیاط آپ کا اندازہ اس لیے تھا کہ سب حاضرین پر نظر رہے اور آپ ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سماعت فرمائیں آپ کا اندازہ اس لیے تھا آپ فنا ہونے والی اور باقی رہنے والی چیزوں کی حقیقت سے آشنا تھے اور ان کے بارے میں سوچا کرتے تھے آپ کا حلم، صبر آمیز تھا اس لیے آپ کبھی بھی اپنی ذات کے خاطر غصہ نہ کرتے تھے آپ کی احتیاط چار خوبیوں کی جامع تھی اول نیک باتیں اختیار کرنا تاکہ لوگ آپ کی پیروی کریں دو بری باتوں سے دور رہنا تاکہ لوگ ان سے باعث رہیں سوم ہر اس چیز کی کوشش کرنا جس کا امت کو فائدہ ہو چہارم ان امور کو اختیار کرنا جو امت کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوں کتاب و شفا اول امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد بزرگوار سے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنے گھر مبارک میں گزرتا تھا آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے پھر اپنا ذاتی حصہ اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے اور اپنے فیوز و برکات خاص سیابائی کرام کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچا دیتے اور ان سے نصیحت و ہدایت کے لیے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھتے امت کے لیے مخصوص وقت میں خاص سیابائی کرام کو گھر میں آنے کی اجازت عطا فرماتے اور ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر وقت تقسیم فرماتے ان میں سے کسی کو ایک دینی ضرورت ہوتی کسی کو دو یا زائد آپ ان کی ضروریات پوری فرماتے اور ان کو ان کی اپنی اور امت کی صلاح سے متعلق کاموں میں مشغول فرماتے آپ ان سے ان کے مسائل دریافت فرماتے اور مناسب حال ہدایات ارشاد فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ جو حاضر ہیں انہیں چاہیے دوسروں تک یہ باتیں پہنچا دے نیز یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ مثلاً عورتیں بیمار ضعیف وغیرہ مجھ تک اپنی حاجتیں نہیں پہنچا سکتے تم ان کی حاجتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو کیونکہ جو شخص کسی ایسے آدمی کی حاجت اختیار کرنے والے تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پورے صراط پر ثابت قدم رکھے گا بارگاہ نبوی میں ایسی ہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور دوسرے فضول و بے فائدہ باتیں نہیں ہوتی تھیں لوگ آپ کے پاس علم و فضل کی طلب میں آتے اور حصول علم کے علاوہ کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے اور بھلائی کے راہبر بن کر جاتے امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر سے باہر گزرتا تھا اس میں آپ کیا کرتے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجوہ نے فرمایا آقاب مولا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے اور اپنی زبان مبارک کو مفید و ضروری کلام کے لیے ہی استعمال فرماتے صحابہ کرام کو باہمی محبت سکھاتے اور ان کو جدا نہ ہونے دیتے آپ ہر قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اور اسے ان پر حاکم مقرر فرماتے لوگوں کو عذاب سے ڈراتے اور ان سے احتراج کرتے لیکن اس کے باوجود ہر ایک سے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے اپنی صحابہ کرام کی خبر گیری کرتے اور ان سے لوگوں کے حالات بھی دریافت فرماتے آپ ہمیشہ اچھی بات کی تعریف اور تائید فرماتے اور بری بات کی برائی ظاہر فرماتے اور اس کی تردید فرماتے آپ ہمیشہ میانوی اختیار فرماتے اور سیابائی کرام سے بے خبر نہ رہتے کہ کہیں وہ غافل یا سست نہ ہو جائیں آپ ہر حال میں مستعد رہتے اور حق سے تاہی نہ کرتے اور نہ ہی حق سے تجاوز فرماتے جو لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے وہ سب لوگوں سے بہتر ہوتے سب سے افصل آپ کے نزدیک وہ ہوتا جو لوگوں کی مدد اور غم خاری کرتا اور ان سے اچھا برداؤ کرتا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے والد گرامی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اب جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے جہاں مجلس ختم ہو جاتی وہاں تشریف رکھتے اور اسی بات کا حکم بھی فرماتے ہر بیٹھنے والے کو اس کا حق دیتے اور سب سے اس طرح پیش آتے کہ کوئی یہ نہ سمجھتا کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ باعزت ہے آپ کی خوش مزاجی اور حسن اخلاق سب کے لیے تھا چنانچہ آپ لوگوں کے لیے باپ کی طرح تھے تمام لوگوں کے حقوق آپ کے نزدیک برابر تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس حلم خیا صبر اور امانت کے مجلس ہوتی تھی نہ تو وہاں آوازیں بلند ہوتی اور نہ ہی کسی کی عزت پر عیب لگایا جاتا اس مبارک مجلس کی غلطیاں اگر بالفرض کسی سے سرزد ہو جائی پھیلائی نہیں جاتی تھیں اہل مجلس آپس میں برابر ہوتے تھے صرف تقویٰ کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے تھے اہل مجلس توازوں بعاجزی کرتے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرتے حاجت مندوں پر ایثار کرتے اور مسافر کے حقوق کا خیال رکھتے تھے شمائل ترمسی اب آخر میں عقائد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم شفیع آسیہ منسے بے کساں کے معطر و منور میں ہاسنہ سے چند اداب پیش کیے جا رہے ہیں عسوۂ ہاسنہ کی روشنی میں ادابی زندگی کی تفصیل اور متعلقہ ضروری فکر ہی مسائل جاننے کے لیے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی خدا ہو کی معروف کتاب بہار شریعت کے سولہویں حصے کا مطالعہ فرمائیں نشست مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھنا پسند فرماتے تھے حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعال فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک چار زانوں مبارک اٹھا کر پنڈلیوں کو ملا کر بیٹھتے ہیں کبھی چادر مبارک لپیٹ لیتے کبھی بغیر چادر کے تشریف رکھتے ہیں مدارچ النبوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح تشریف فرما ہوتے ہیں کہ زانوں مبارک کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو گھیر کر ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں شمائل ترمسی حضرت قیلا بنت مخرمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو مسجد میں بغلوں میں ہاتھ دبائے ہوئے دوزانوں بیٹھے دیکھا آپ کو اس آجیزی سے بیٹھا دیکھ کر میں روب و خوف سے کانپ گئی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ ان فرماتے ہیں میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا شمال ترمسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی شخص سایہ میں ہو اور پھر سایہ سمٹ جائے اور وہ کچھ سایہ اور کچھ دھوب میں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے ابو داود ابو رفا رضی اللہ ان فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما تھے جو کھجور کی جالی سے بنی ہوئی تھی البفا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے آپ کا اٹھنا لیٹنا کھڑا ہونا چلنا آنا جانا کھانا پینا بولنا اور خاموش رہنا غرض یہ کہ ہر وقت آپ کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ ہی کی یاد رہتی تھی مدارج نبوفہ آپ نے اپنے امتیوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ وہ یاد الٰہی سے غافل نہ ہوں حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے جو لوگ کسی جگہ بیٹھیں اور بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اٹھ گئے انہوں نے اپنا نقصان کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں اس پر عذاب دیں اور چاہے تو بخش دیں ترمزی مستدرک آداب تعام و نوش سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف رکھتے اور زمین پر ہی دسرخان بچھا کر کھانا تناول فرماتے سیدنا انس رضی اللہ ان فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میز پر رکھ کر کھانا کھایا نہ چھوٹی پیالی میں کھایا اور نہ ہی آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی شمائلیں ترمسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور بعض دفعہ پانچوں انگلیوں سے بھی اور تعام کے بعد آپ انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے مدارج النبوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روف و رحیم نے انگلیوں اور برتن کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے مسلم آپ نے کھانے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تبرانی آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے اور دین کو منع فرمایا اور دائیاں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم دیا ابن ماجہ دسترخوان پر لکمہ گر جائے تو اسے کھانے کا حکم دیا مسلم نیس فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے اور وہ محتاجی سے محفوظ رہتا ہے مدارج النبوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کھانا کو ٹھنڈا کر کے کھایا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے ابو داوت اور بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے بخاری و مسلم یہ بھی ارشاد فرمایا جب کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے یہ کہے بسم اللہ اول و آخر اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں اس کھانے کے اول بآخر با میں آپ جب کھانے سے فارغ ہوتے یہ دعا پڑھتے الحمد للہ لذی ات امنہ و سقانہ المسلمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا شمائل ترمسی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب دسترخوان پر لوگ کھا رہے ہوں اور تم میں سے کسی کا پیٹ بھر جائے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے فارغ ہونے تک دسترخوان سے نہ اٹھے کیونکہ ایک آدمی کے جلدی اٹھ جانے سے اس کے ساتھی کو شرمندگی ہوتی ہے آپ نے ایک بار یہ بھی فرمایا روٹی چھوٹی پکایا کرو البتہ تعداد میں زیادہ کر دیا کرو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا وسائل الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے بخاری یا آپ پیٹھ مبارک کے بل بیٹھتے اور دونوں گھٹنے مبارک کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے یا دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں پر تشریف فرماتے مدارج النبوہ کھانے کے آداب و سنن یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں البتہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر نہ پونچیں جبکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیے سے پونچ لیے جائیں بہار شریعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص غذا کا تکلف نہ فرماتے اگرچہ بعض غذائیں آپ کو مرغوب تھیں آپ شکم سیر ہو کر کھانا تناول نہ فرماتے تھیں آپ کا ارشاد گرامی ہے دنیا میں شکم سیر لوگ آخرت میں بھوک والے ہیں مدارج النبوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانۂ اقدس میں صبح کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں روٹی اور گوشت دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی تھیں ان دونوں کا اہتمام آپ صرف مہمانوں کی خاطر فرماتے ہیں شمائل ترمسی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کاشانۂ نبوت میں صبح اور شام یعنی دو وقت کھانا کھایا جاتا اور اس میں بھی مقدر ضرورت کھانا جو میسر ہوتا کھا لیا جاتا نہ کھجوروں اور پانی پر کرات کی جاتی اس بارے میں و وکنات کے عنوان کے تحت گفتگو ہو چکی ہے آپ کھانے کو کبھی عیب نہ لگاتے اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے بخاری و مسلم آپ کے کاشانۂ عقدس میں بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی پکتی اور کبھی کبھی آپ نے گندم کی روٹی بھی تناول فرمائی ہے بسا اوقات آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور صرف پانی پی کر ہی گزارا کر لیتے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ حلال کھانے سے کبھی پرہیز نہیں فرماتے تھے وسائل الوصول آپ کا محبوب ترین کھانا سبزیاں تھیں الفا اور سبزیوں میں آپ لوکی یا کدو کو بے حد پسند فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سالن کے پیالے میں سے قدو تلاش کر رہے ہیں بس اس دن سے میں قدو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بخاری و مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سرکہ بہترین سالن ہے شمائل ترمسی آپ حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے بخاری آپ گڑ کی شکر کو بھی پسند فرماتے اور اسے صدقہ میں دیتے تھے مدارج النبویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی مرغوب تھا آپ کا ارشاد کرامی ہے دنیاوی کھانوں کا سردار گوشت ہے اور اس کے بعد چاول مدارج النبوہ حضرت ابو عب عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن پکایا آپ شانہ بازو پسند فرماتے تھے میں نے آپ کو شانہ پیش کیا ارشاد فرمایا مجھے اور شانہ دو میں نے دوسرا شانہ پیش کیا فرمایا مجھے اور شانہ دو میں نے عرض کیا یار صلی اللہ بکری کے دو ہی شانے ہوتے ہیں ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تو خاموش رہتا تو جب تک میں تجھے کہتا رہتا اس دیگچی سے شانے ہی نکلتے رہتے شمائل ترمسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانوں میں سرید کو بھی پسند فرماتے تھے جو کہ روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں بھگو کر بنایا جاتا ہے اور کھجور مکھن اور روٹی سے بھی بنایا جاتا ہے آپ کا ارشادِ مبارک ہے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ابو داود شمائل ترمزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے شماعلِ ترمسی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امام حسن ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا ہمارے لیے وہی کھانا پکاؤ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا میں نے کہا میرے بیٹو آج تمہیں وہ کھانا پسند نہ آئے گا ایسا کھانا تنگی ہی میں پسند ہوتا ہے انہوں نے فرمایا نہیں ہمیں ضرور پسند آئے گا چنانچہ میں نے تھوڑے سے جوا پیس کر ہانڈی میں ڈالے اور زیتون کا تیل ملا کر کچھ مرچیں اور دوسرے مسالے ڈالے پھر انہیں پکا کر لے آئی اور کہا یہ وہ کھانا ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے شمائل ترمسی کھجور کے ساتھ تربوز یا خربوزہ یا ککڑی ملا کر کھانا اور انگور کھانا آپ کو مرغوب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کا پھل تناول فرماتے اور اپنے شہر کے کسی پھل سے پرہیز نہیں فرماتے تھے امام کچھ طولانی فرماتے ہیں انسان کی صحت کا ایک بڑا سبب ہے کہ وہ اپنے علاقے کے تمام پھل کھائے اور جس موسم کو وہ پائے اس کے پھلوں سے پرہیز نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کی آب و ہوا کے مطابق پھل پیدا فرمائے ہیں مسائل الوصول آپ کھانے کے فورن بعد پانی نوش نہ فرماتے تھے مداری چن آپ کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہت پسند تھا شمال ترمسی آپ رات بر رکھے ہوئے پانی کو تازہ پانی کے مقابلے میں پسند فرماتے بخاری آپ کے مشروبات میں دودھ شہد ستو نبین ایسا پانی جس میں کچھ دیر کھجوریں بگو کر رکھی جائیں اور ٹھنڈا پانی شامل ہیں الوفا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر صبح نہار نوش فرماتے پھر کچھ دیر ٹھہر کر ناشتہ تناول فرماتے مدارج النبوہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمیشہ پانی بیٹھ کر نوش فرماتے اور پینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیا کرتے شمائل تین آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس میں منہ عقد سے پیالے کو الگ کر کے سانس لیتے اور پیالے میں پھونکے پھونکنے سے منع فرماتے ابن ماجا آپ جب داہنے عقد سے پیالے کو قریب لاتے تو بسم اللہ پڑھتے جب پیالے کو منہ مبارک سے ہٹاتے تو الحمد للہ فرماتے ترمسی مدارچ النبوہ آپ کھڑے ہو کر پینے سے منع فرماتے تھے بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ مشروب پیتے تو پہلے اپنے دایا طرف والے کو عطا فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما فرماتے ہیں میں اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے وہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے برتن میں سے کچھ پی کر مجھ سے ارشاد فرمایا اب پینے کا حق تیرا ہے کہ تو دایاں جانب ہے اگر تو خوشی سے چاہے تو خالد کو ترجیح دے دے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں میں نے عرض کی میں آپ کے بچے ہوئے دودھ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا پھر میں نے وہ پی لیا بخاری آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کچھ کھلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مبارک لنا فی ہی و تو خیرم من اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا عطا فرما جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے چاہیے کہ دعا پڑھے اللہ مبارک لنا فی ہی مسجد من ہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمارے رزق میں زیادتی فرما اور پھر آپ نے فرمایا دودھ کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکیں شمائل ترمسی لباس مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس میسر ہوتا زیب تن فرماتے عمدہ و نفیس لباس کی خواہش نہ فرماتے بس حسب ضرورت لباس پر اکتفا فرماتے اکثر آپ کا لباس چادر کرتا اور ازار بن، بند تہ بند ہوتا جو کہ سخت اور موٹے کپڑے کے ہوتے آپ انی کپڑے بھی پہنتے آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو مومن کی تمام خوبیوں میں لباس کا صاف اور پاکیزہ ہونا اور کم پر راضی ہونا بہت پسند ہے آپ کی چادر مبارک میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے آپ گندے اور میلے کپڑوں کو مکرو پنا پسند فرماتے تھے مدارج النبوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے لیے عمدہ لباس پہنتے اور جمعہ و عیدین کے لیے بھی آرائش فرماتے اس کے لیے ایک علیحدہ لباس علیحدہ سے محفوظ رکھتے تھے علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کا لباس پہننا اور ان چیزوں میں بڑائی دکھانا جو دین حق کی برتری اور غلبہ کے لیے ہوں در حقیقت یہ دشمنوں کو جلانے اور ان پر روپ جمانے کے لیے ہے مدارج النبوہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کی زیارت کرائی جس میں بٹن اور تکم ریشم کے تھے آپ نے فرمایا اس لباس کو پہن کر آخ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ملاقات کیا کرتے تھے الفا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڈین اور جمعہ میں سرخ دھاری دار چادر اور تہبند زیب تن فرمایا کرتے تھے مدارج النبوفا آپ نیا لباس پہن کر دو رکت نفل ادا فرماتے اور عموماً نیا لباس جمعہ کو پہننا شروع فرماتے سیابۂ اکرام علیہ الردوان عید پر بچوں کو نئے رنگین کپڑے اور بچیوں کو زیورات پہناتے وسائل الوصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا شمائلی ترمسی اس کرتے میں سینے کے مقام پر جیب تھی مدارج النبوہ حضرت انس رضی اللہ آنن فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں یمنی منقش چادر بہت پسند تھی بخاری و مسلم آپ نے دو سبز چادریں بھی اوڑی ہیں شمائل ترمسی اب صبح کے وقت باہر تشریف لے جاتے ہوئے کالی چادر اوڑا کرتے مدارچ نبوہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا اشادی کرامی ہے تم سفید کپڑے ضرور پہنو کہ یہ بہترین لباس ہے زندگی کی حالت میں بھی سفید کپڑے پہنو اور مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں دفن کرو شمائل ترمسیم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کا گوشت پکڑ کر فرمایا یہ تہبند کی جگہ ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اور اگر یہ بھی نہیں تو تہبند کو ٹکنوں پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے شمائل ترمسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھے اور پرانا کپڑا ازراہ خدا میں دے دے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے الحمد للہ کسانی ماں اراوا بہی آورتی واط جمال فی حیاتی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا صطر چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں مشکات فتح عالمگیری میں ہے کہ پاجامہ شلوار پہننا سنت ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سطر عورت ہے الشریعہ مولانا امجد علیم قادری فرماتے ہیں کہ اس کو سنت اس لیے کہا گیا ہے کہ حضور انقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور صحابہ کرام ردی اللہ عنہم نے پہنا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنا کرتے تھے پائجامہ یا شلوار پہننا ثابت نہیں بہار شریعت شیخ عبدالحق محدث دہلوی خدسو نے بعض محدثین کا یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا اور آپ کی اجازت سے صحابہ کرام نے بھی پہنا مدارج نبوفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ٹوپیاں تھیں ایک سفید رنگ والی مسیری ٹوپی دوسری جمنی چادروں کے کپڑے سے بنی ہوئی اور تیسری کانوں والی ٹوپی جس کو آپ سفر میں پہنا کرتے تھے الوقا آپ کی ٹوپی سر عقد سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی یعنی بلند نہ تھی آپ اس پر امامہ شریف باندھا کرتے تھے مدارج النبوہ آپ کا چھوٹا امامہ سات ہاتھ اور بڑا امامہ بارہ ہاتھ کا تھا میرے شرح مشکات ایک ہاتھ سے مراد بیچ کی انگلی سے لے کر کہنی تک کا فاصلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ مبارک باندھتے تو دونوں کندھوں کے درمیان شملہ لٹکاتے شمائل ترمسی فتح مکہ کے دن آپ کے سر اقدس پر سیاہ امامہ تھا اور آپ نے اس کے ایک سرے کو دوسرے شانے کے درمیان لٹکایا ہوا تھا مسلم آپ کسی شخص کو اس وقت تک کسی شہر کا حاکم مقرر نہیں فرماتے تھے جب تک اس کے امامہ نہ بندوا دیتے اس امامہ کا شملہ دایاں شانے پر کان کے طرف ڈالا جاتا آپ کا ارشاد گرامی ہے امامہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیازی فرق ہے وسائل الوصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سرے مبارک کو تیل لگاتے اور داڑھی اقدس میں کنگھی فرماتے اب اکثر امامہ مبارک کے نیچے ایک چھوٹا سا رومال رکھتے جو کہ تیل سے بھیگ جاتا مگر امامہ مبارک تیل سے آلودہ نہ ہوتا شمائل ترمسی شیخ عبدالحق محدث دہلوی خدا سبرحو نے مدارج النبوہ میں لباس مبارک میں بیان فرمایا ہے کہ نالین مبارک موزے اور انگوٹھی مبارک کا بھی ذکر فرمایا اس بارے میں بھی چند باتیں پیش خدمت ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دو تسمے تھے بخاری تسمہ سے مراد وہ درمیانی تسمہ ہے جس میں انگلی یا انگوٹھا ڈالتے تھے آپ کے نالین پاک میں ایک باریک تلا ہوا تھا اچھلے حصہ میں ایک اڑی ہوتی تھی اور اگلی جانب زبان کی طرح کچھ حصہ انگلیوں کے لیے آگے کو نکلا ہوتا تھا مسائل الوصول آپ نے رنگے ہوئے چمڑے کے جوتے استعمال فرمائے ہیں الفاء آپ نے نجاشی رحمتہ اللہ علیہ کے بیجے ہوئے سیاہ موزے پہنے ہیں شمائل ترم سے آپ جب نا مبارک پہنتے تو پہلے دایاں پہنتے جب اتارتے تو پہلے بایاں اتارتے الفا حضرت فضالہ اللہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی ننگے پاؤں رہنے کا حکم دیا ہے ابو داود آپ نے پیون لگے ہوئے نعلین شریف بھی پہنے ہیں الپا مدار جن میں ہے کہ بعض علماء نے نالین شریف کے فضائل وبرکات پر رسائل تحریر کیے ہیں اور مباہب الدنیہ میں مجرب عمل لکھا ہے کہ مقام درود پر مقام درد پر نا شریف کا نقش رکھنے سے درد دور ہو جاتا ہے اس پاس رکھنے سے لوٹ مار سے حفاظت ہوتی ہے شیطان کے مکروح و فریب سے پناہ ملتی ہے بز حمل میں آسانی ہوتی ہے اس کی تعریف و توصیف اور اس کے فضائل میں کئی قصیدے لکھے گئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر اور کسرہ اور نجاشی کو خطوط لکھنے کا اردا فرمایا تو کسی نے عرض کی کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے پھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر تین سطروں میں محمد رسول اللہ نقش تھا بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی اس کا نگینہ حبشی ساخت کا تھا آپ نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے بخاری بعض روایات میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا وارد ہوا ہے بخاری و مسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے عام لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننے میں اختلاف ہے بعض اسے مباح جبکہ بعض اسے مقروح بتاتے ہیں مدارج النبوفہ بھارت شریعت میں در مختار اور رد مختار کے حوالے سے مرقوم ہے کہ مرد کو زیور پہننا متلقن حرام ہے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں ایک مسکار یعنی ساڑھے چار معاشا سے ایک رتی کم ہو اور صرف ایک نگینہ والی ہو آداب استراحت مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بخاری و مسلم کبھی آپ چٹائی پر آرام فرماتے اور کبھی ٹاٹ پر اس فرماتے جسے دوہرا کر کے بچھایا گیا ہوتا شمائل ترمسی آپ کا توقیہ مبارک ٹاٹ کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرما